لا ناسا سوال یہ ہے کہ اتنے گنا ہو رہے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے لوگ اپنی نگاہوں کو گندا کر رہے ہیں ظلم اتنا عام ہے دن رات ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کا اذام نہیں آتا یہ ڈھیل ہے فرما کر ڈھیل نہ ہوتی کوئی گنا کرتا فوراً اذام آ جاتا تو توبہ کی مہلت ہی نہ ملتی واقد اللہ <بِغُلْمِهِم> اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لے ما ترك عَلَيْهَا ترکہ مندا تو اللہ تعالی زمین پر کسی چلنے والے کو باقی ہی نہ رکھتا کہ ذرا گناہ ہوتا فوراً پکڑ ہو جاتے تو ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کا کرم ہے اس نے ڈھیل دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر سچی پکی توبہ کر لیں ولیکن یو آخر الاجل مسما ہاں لیکن اللہ تعالی انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک وہ موت ہے موت تک اکثر ڈھیل دی جاتی ہے دنیا کے اندر آزمائشیں اور عذاب بھی آتے ہیں لیکن وہ جھلکیاں ہوتی ہیں انسان سدھر جائے اور پھر آخر کار وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اگر نہ سدرے تو اپنا نقصان کرتا ہے فائدہ جلوہ اور جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا لا یستا خیرون سا لا تو نہ وہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے مکر وقت پر موت آئے گی ہم یہی غور کریں ایک نہ ایک دن ہمیں بھی موت آ جائے گی قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں جھنجوڑنے کے لیے کافی ہیں ہمیں سب پتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہے اب مجھے بتائیے کسی کو ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر آپ نے یہ چیز اب استعمال کی تو پھر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی اس چیز کو استعمال کرے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بتائیے دنیا اس کو نادان کہے گی کہ نہیں کہے گی لیکن ہارٹ اٹیک ہونا اور دنیا سے چلا جانا موت آ جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ موت تو ایک مقرر وقت پر آئے گی اصل بڑی بات یہ ہے کہ دل مردہ ہو جائے اور دل سخت ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ جس سے ناراض ہو جائے یہ انسان کی تباہی ہے لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اللہ تبارک کا تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور رب العالمین ہم پر ایسا کرم کر دے ایسا کرم کر دے کہ ہم سچے پکے نیک اور پرہیزگار بن جائیں اور ایسا کرم ہو جائے ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت ہو جائے اس کے لیے قرآن و حدیث کی باتوں سے منور ہونا ضروری ہے آج آپ نے سنا آپ کو یہ باتیں اثر کریں گی پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اثر رہے گا پھر بھول جائیں گے پھر کل دوبارہ آپ سنیں گے روزانہ انشاءاللہ نور قرآن سے منور ہوں گے تو ایک نہ ایک دن ایسا اثر ہوگا جو ہمیشہ کے لیے اثر ہو جائے گا گزشتہ آیات میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ مشرقین مکہ میں بعض ایسے مشرقین بھی تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں ان کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ خود بیٹی سے اس قدر نفرت رکھتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و وطالہ جو بیٹوں سے بھی پاک ہے بیٹیوں سے بھی پاک ہے وہ بیوی رکھنے سے بھی پاک ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے اس کے لیے یہ نادان لوگ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں آگے شاید فرمایا جاتا ہے وہ یج آلو نہ للہگی یک جس چیز کو وہ خود ناپسند رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں ان مشرقین کو بیٹیاں خود پسند نہیں ہیں لیکن یہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے وہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ توصیفوں السینا توحمل کا ریبا اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے مشرقین یہ کہا کرتے اگر ہم آخرت میں دوبارہ زندہ ہوئے بھی تو وہاں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے فرمائی یہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں لا جرم ان لهم النار یقیناً بے شک ان سب کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ انف اور بے شک وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ایک تو ظلم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آخرت پہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہوا تو جس طرح دنیا میں مسلمان غریب ہیں اور ہم مالدار ہیں تو آخرت میں بھی ہمارے لیے ہی بھلائی ہوگی وہ ان نہوں مفرتون اور بے شک یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں تاللہ اللہ کی قسم لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ بشک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ بس بس ان کافروں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے یعنی یہ کافر برے کاموں کو اچھا سمجھتے تھے فہولی پسو شیتان ان کافروں کا آج دوست ہے اب یہ دوست جس کو دنیا میں انہوں نے دوست بنا کر رکھا یہ قیامت میں بھی ان کا دوست ہے تو یہ تو جہنم میں جائے گا تو اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان سب کے لئے دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی لئے نازل فرمائی کہ آپ ان لوگوں کو اس بارے میں واضح بیان کریں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں تو ان کی جو اختلافی باتیں ہیں اس میں جو حق ہے اس کو واضح کر دیں وہ اور ہدایت اور رحمت القومی مین اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ایمان رکھتی ہے یعنی یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سمائی اور اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ما ان پانی فاشیا بل آردہ باد موتی ہا بس اس پانی کے ذریعے اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا زمین بنجر تھی پانی کے ذریعے سرسب و شاداب ہو گئی اس میں جان پیدا ہو گئی انس معون بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہے سننے سے مراد یہاں پر ماننا ہے جیسا کہ آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن وزیر فقان حمید میں یہ الفاظ ہیں کہ مردے نہیں سنتے یہاں مردوں سے مراد جسمانی مردے نہیں ہیں دل کے مردے ہیں یعنی کافر اور سننے سے مراد مانتے نہیں ہیں مردے نہیں سنتے یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اسی طرح یسمعون کے معنی سننا ہے لیکن یہاں مراد ہے کہ بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہے یعنی سن کر مانتی ہے